ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله التمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والزبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تعام مسكين فمن تتوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْتَحُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین اللہ رب العزت نے اختیار کی امانت پوری کائنات کے سامنے پیش کی آسمان زمین پہاڑ اندن المان ہم نے امانت کا ایگزیبیشن لگایا میں رض کہتے ہیں جہاں ایگزیبیشن لگتا ہے نمائش لگتی ہے کتابوں کی ہو تو محرض الکتاب ہوتا ہے اصلے کی ہو تو اصلے کا معرض ہوتا ہے گاڑیاں کھڑی ہوں تو وہ گاڑیوں کا معرض ہوتا ہے اندنا ہم نے نمائش کی ہم نے پیش کیا امانت عالت السماوات اللہ تعالی نے ایک امانت کو سامنے سجا دیا آسمانوں سے کہا زمین سے کہا پھر زمین میں خاص طور پر پہاڑوں سے کہا جو بڑے پھنے خان بنتے کے ٹو ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑوں کا اس لیے ذکر کیا کہ آدمی سدا سے ان کی حبت کو محسوس کرتا ہے اور ان کی استقامت کی مثال دیتا ہے فلاں پہاڑ کی طرح ڈٹ کے اللہ نے فرمایا جب میں نے اس امانت کو پیش کیا اور ان سے کہا کے دیکھو کون اس کو لیتا ہے آبا ہوتا ہے انکار کرنا اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو ابا اس نے انکار کر دی چیتان ابا اس کی جمع جمع لکھ کے لیے منس کا سیگا آتا ہے آبائی انہوں نے انکار کر دیا ملنا کہ اس کو اٹھائے لگتی تو بڑی سونی ہے جو نمایاں نے لگائی ہے یہ جو بیشن ہے امانت کا یہ ہے تو بڑا اٹریکٹو لیکن ہم اٹھا نہیں سکتے وہ اشفک نامن ایسا نہیں کہ انہیں بڑی بدصورت لگی تھی تھی خوبصورت اشفق نام ہا وہ اس سے ڈر گئے اب سانپ کتنا بھی خوبصورت ہو آدمی گلے میں تو نہیں نہ یا بکول کسے ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ چھری سونے کی ہو تو کوئی پیٹ میں تو نہیں نا نہ مارنے اختیار ہے تو بڑی سونی چیز اسی کے لیے تو یہ سارے جنگ و جدل ہوتے ہیں جو اس وقت چل رہا ہے بش اور الگور کے درمیان میاں اور مشرف کے درمیان بی بی اور بابو کے درمیان یہ سارا اختیار کا چکر ہے اور کیا نہیں تنخواہ کی کوئی بات نہیں میاں کو تن پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جو سارا مقابلہ کر رہا ہے کسی اور چیز کے لیے بڑی اٹریکٹو چیز اختیار اتھارٹی لیکن جتنی خوبصورت چیز ہے اتنی بڑی نازک بھی چیز ہے خطرناک چیز بھی جس کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا پھر زمین میں یہ چھوٹی موٹی پہاڑیاں نہیں پٹوار والی بلکہ عمری والے پہاڑ بھی, گلگت والے بھی. سب نے انکار کر دیجیے ہم نہیں اٹھا سکتے ماؤنٹ ایورس نے انکار کر دیا وہ ہم اللہ حل انسان اور چھ سات فٹ کے آدمی نے اس کو اٹھا دی. پہاڑوں کو انسانوں کی مثال دینی چاہیے انسانوں کو پہاڑوں کی نہیں پہاڑ تو بڑے بزدل ہیں اشفاقنا میں نہ ڈر گئے اور ہم اتنے دلے رہے ہیں پوری فیملی مروا کے بھی ابھی لگے ہوئے اس کے پیچھے سفایا ہو گیا ہے ہم نے بھی لینا چکھنا ہے ہم نے بھی اور بار بار چکھنا یہ امانت اختیار کی امانت جس انسان نے لے لیا اتنا خطرناک کام ہے آنکھیں دے دیں فرمایا تمہارے اختیار میں اس سے فلم دیکھنی ہے یا قرآن پڑھنا آپشن تمہارا ہم نے تمہار دی جدر تم اختیار دے دیا جدھر تم لگاؤ گے ادھر یہ لگیں گے یہ تمہاری ملازم ہے تمہاری نوکر ہے تمہاری غلام ہے زبان تمہاری جھوٹ بولو سچ بولو جھوٹی قسم کھاؤ سچی کھاؤ منہ تمہارا ہے میدا تمہارا ہے تمہارا غلام بنا دیا ہم آپ اے زمزم پیتے ہو یا شراب پیتے ہو اختیار تمہارا اتنا خطرناک کتنے لوگوں کو جہنم میں لے جائے اب جتنا یہ خطرناک ہے اختیار کی امانت ہمیں چہرے کا امین ہے اپنی اپنی جگہ ڈھیر ساری امانتیں لیے بیٹھے کبھی ہم نے غور نہیں کیا سب سے پہلے تو یہ ہمارا پورا بدن کسی کی امانت ہے پھر اس کے اندر جو آزار ہیں الگ الگ امانتے ہیں پھر جو رشتے ناتے ہیں یہ امانتے ہیں پھر جو عہدے اور جابز ہیں چاہے جھاڑو مارنے کا جاب ہے وہ بھی امانتے ہیں اس لیے فرمایا ان اللہ یا مرکم انتمانات اللہ تعالیٰ تم یہ کہتا کہ امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو کمپیٹنٹ لوگوں کے حوالے تو یہ عہدے ہیں اختیارات ہیں اب انسان کو انہیں استعمال کرنے کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت تھی اس کو تعلیم دینے کی ضرورت تھی اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی اس لیے کہ انسان اپنی اصل میں ظلوم ہے سکھایا جائے تو ادول ہو سکتا ہے یعنی عدول اسے بنانا پڑتا اور ظلوم یہ ہے یعنی نیک اسے بنانا پڑتا ہے بد یہ ہے بد بنانے کی ضرورت کوئی نہیں بس نیک بنانا چھوڑ دے آپ اس کو بعد ہے زمین میں فائدہ مند فصل بونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جھاڑ جنگار پیدا کرنے کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی صرف آپ اس کو حال چلانا چھوڑ دیں زمین کا تذکیہ کرنا چھوڑ دیں ہر جنگھال تو ماشاءاللہ اللہ دوسری فضل چھ مہینے میں ہوتے تو یہ تو دو مہینے میں کھڑا ہو جاتا اسی طریقے سے بندہ بھی آیت کے آخر میں فرمایا ان کان ظلوما ظلم یہ ظلم ہے اگر اسے عدول نہ بنایا جائے عدول بننے کی صلاحیت اس میں ہے لیکن عدول ہے نہیں عدول بنانا پڑے گا اور جہول ہے علوم بنانا پڑے گا جاہل ہے عالم بنانا پڑے گا جاہل بننے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں داخلے کے لیے رشوت دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے بیرون ملک سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مکے کے اندر بھی ماشاء اللہ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک مل جائے جاہل بننے کے لیے جیسا ظالم بننے کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ریحرسل کی ضرورت نہیں کسی محنت کی ضرورت نہیں کسی دزکیے کی ضرورت نہیں وہ تو آر ایڈی ہے بندہ اسی طریقے سے یہ جہول ہے اسے علوم بنانا پڑے اس کے اندر عالم بننے کی علوم بننے کی صلاحیت ہے لیکن یہ علوم ہے نہیں ہے یہ علوم ہے نہیں اس کی اصل جہول ہے بچہ جب پیدا ہوتا تھا آپ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں بچے کو جب بچہ کا کہ یہ یا جہل یاخی حضر جہال یعنی بچے کو عربی میں جو ٹیپیکل عربی ان کے گھروں میں بولی جاتی ہے اس میں بچے کو کیا کہتے کم جہال اندر تیرے کتنے بچے ہیں تو بچہ کہتا ہے جاہل اپنا نام نہیں اسے پتا ہوتا ہم اسے بتاتے ہیں بلاتے ہیں اسے پھر آستہ پتا چلتا ہے میرا نام فلاں پھر اسے بتاتے ہیں اس کو پانی کہتے ہیں اس کو روٹی کہتے ہیں اس کو فلاں چیز کہتے ہیں اس کو فلاں چیز کہتے ہیں تو ہم اس کو آہستہ آہستہ عالم بناتے ہیں علوم بناتے ظلوم جو ہے یہ ذرا تشدد کا سیرہ ہے اور اسی طرح جہول بھی ان بڑا ظالم ہے یہ اور بڑا جاہل ہے اب اس پہ محنت کرنی ہے کہ یہ ظلوم سے ادول اس کی اپوزٹ ہے ظالم عادل ظلوم ادل یہ بہت بڑے ظالم سے بہت بڑا عادل بن جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کہ نہیں بنائے خود نہ چھ جو راہ پر اوروں کے راہ پر بن گئے عدل فاروقی تو جو بہت بڑا ظالم بہت بڑا عادل بند اور جو بہت بڑا جاہل ہے وہ بہت بڑا عالم بند اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس میں آیت کے آخر میں انا اردن العمانت عال سماوات و والجبال و الجبالف ابین ائہ مل نہ ہاوا شق نہ ملنا ہوا حمل جو ہے یہ کوئی ہاتھک امیز بات نہیں ہے اللہ تعالی انسان کو کنڈیم نہیں کر رہا کہ اس نے یہ چیز کیوں لی بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ انکانا ظلومن جہولا یہ ظلوم اور جہول تھا لہذا ضرورت اس چیز کی تھی کہ اب اس نے جو امانت اٹھائی ہے اب اس کو اس کے بارے میں سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ یہ یہ چیزیں اور اس کے نتائج یہ نکلیں گے لہذا اس کے لیے امبیا کو بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس میں انسان کو کم ڈیم نہیں کیا گیا کہ بھئی کیوں اس میں جب بچہ کی شادی کر دیتے ہیں تو پھر اماں الگ لے کے بیٹھتی ہے اسے پتا ہوتا ہے عورت کے کیا کیا خطرات ہوتے ہیں ساتھ ہی اس کی زیادہ باتیں بھی نہیں سننی ہیں اور یہ تم اس طرح گرنے کی کوشش کرے گی پھر اس طرح میرا پتر ہے تو پھر نہیں کرنا جو میرا دودھ پیتا ہے ایجوکیٹ کرتی ہے اچھا ابا پکڑ کے اپنے لے جاتا ہے چلو یار پتر ذرا باہر پھرنے ترنے چلتے ہیں وہ اپنے سمجھاتا ہو دیکھو یہ بڑے بڑے جو تم نے امانت اٹھائی ہے نا یہ جتنی بولی بالی لگتی ہے نا اتنی ہے نہیں اور بات کے رہے نا میں بھی پہلے اسی طرح جب تیری ہم میرے گھر میں میں نے بڑی خوشیاں منائے تھے اس کے بعد سے رو رہا ہوں لہٰذا میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ یعنی اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت آج کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس طریقے سے یہ کام کرنے کا طریقہ اب جب انسان نے اٹھا لی تو اس کے اندر اس لیے کہ یہ زلوم اور جہول تھا اس کے اپنے اندر اس امانت کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی اسے پالش کرنا تھا اس کو ایجوکیٹ کرنا تھا اس کو اس کے لیے تیار کرنا تھا لہذا پروردگار نے ہر دور میں انبیاء کا تسلسل جاری رکھا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور پہلے ہی نبی بھی تجربہ کروایا اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اس علمسما کا مقابلہ ہوا اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے عالم بننے کی صلاحیت ہے فرشتوں کے اندر عالم بننے کی صلاحیت نہیں ہے وہ قرآن کی دو آیتیں یاد نہیں کر سکتے سوائے جبرائیل کی فرشتوں میں سے جبرائیل کے اندر یہ صلاحیت ہے باقی فرشتوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیت کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو بٹھایا آدم علیہ السلام کو بھی بٹھا دیا ان کو ایک لیکچر دیا ان کو درس دیا یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے یہ کیکر کا درخت ہے یہ کھجور کا درخت ہے یہ فلاں درخت ہے اور یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے مختلف چیزوں کے نام سکھا دیا اس کے بعد فرشتوں سے کہا اب سب آپ نے سن لیا نب اونی اسمایہ اولا ان کو تم اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زمین کا نظام چلانے کے لیے کافی تھے میری نیابت کے لیے تو مجھے یہ جو میں نے نام تمہیں سکھائے ہیں ان کا پڑھائے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤ وہ منہ دیکھ رہے ہیں کچھ اندر ہے ہی نہیں ان کی ڈسک کے اندر جو چیز پہلے دن رکھ دی جس کے یہاں سبحان اللہ اللہ نے رکھ دیا قیامت تک سبحان اللہ کہتا رہے گا الحمدللہ نہیں کہہ سکتا جیسے آپ پیپر کارڈر کے اندر جو کچھ کیسٹ لگا دیں گے وہ چلے گے ان کے اندر تو وہ ڈسک رکھی ہوئی ہے سی ڈی اللہ نے رکھی ہوئی وہ سبحان اللہ والے دی. سبحان اللہ کالو سبحان کا لا علم لانا اللہ ما علمتنا تانا وہ جو تو پہلے تو نے سکھا دیا ہوا ہے نا کے سوا تو یہاں کچھ بھی نہیں کالا دمبے آدم سکھاؤ تو بندے کے اندر جو اللہ نے سیدھی رکھی ہے وہ صاف وہ کوری ہے اس کے اندر جگہ ہے وہ سیکھتا قرآن پڑھتا ہے تو حافظ ہو جاتا ہے گانے کی طرف جاتا ہے تو نصرت فتح علی ہو جاتا ہے اس کے اندر صلاحیت تھی انہوں نے ریکارڈ کر لیا آدم علیہ السلام جو اللہ نے کہا ہاتھ آ کے زور زور کے جس کو آتا ہے میں بتاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے, ہیں اس کو یہ کہتے ہیں اللہ سناؤ تمہیں نام نہیں آتے زمین کی چیزوں کے یہاں چلائے گا کون نظام یا تو وہ چاہیے جو پڑھے سیکھے دیکھے تجربے حاصل کرے اور پھر ایجوکیٹ اس کے مطابق فیصلے کرے تو یہاں تو آدم علیہ السلام ہو گئے پاس اب اگلا امتحان تھا امانت والا اس میں کیا ہوتا ہے کیا علم السما کافی ہے کیا سائنسی علوم کافی ہیں کیا نالج اف فزیکل باڈیز کافی ہے ایک امتحان پاس کر گئے تاکہ آدم علیہ السلام یہ نہ سمجھیں کہ میں سیلف سفیشنٹ ہوں اب مجھے کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ابھی ابھی میں ٹرافی لے کے آیا دوسرے امتحان میں ڈال دوں واقع منہا ایسو شم واکنہ راہ دن ایسو شم آ جا جاؤ مرضی اکھاؤ کھاؤ پیولا تکرابا ہاج حصہ بس اس درخت کے پاس نہیں جانا یہ بھی امتحان یہ اختیار کا امتحان جبر کوئی نہیں دیا مگر سر پہ کوئی فورمین کھڑا نہیں منع کر دیا کہ بس اس کے پاس نہیں جانا ہے تو پاس چلے جاؤ گے پتہ من میں تو ظالم ہو جاؤ گے منع پاس جانے سے کیا کھانے سے پاس نہیں کیا کیوں؟ اگلی بات اللہ کو پتا اب یہاں منع کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جب پاس تم چلے جاؤ گے تو پھر تم کھا لو گے پتکو میں نہ ظالمی میں جو مشینری کو بنانے والا وہ کہتا ہے جب اس کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر تم کھا بھی لوگے رکو گے نہیں لاگا کہیں بھی نہیں فرمایا قرآن حکیم کے اندر ولا تزن جنا مت کرو فرمایا والا تکرب ادزینا ولا تکرب ادینا وہاں پنگے مت لو جہاں جنا کا خطرہ ہے مکس گیدرنگ مت کرو اپنی حدود کے اندر رہو ویزا سال تم ان متان اگر کوئی چیز کوئی سالن مانگنا ہے بھابی سے سے پس النورا حجاب پردے کے پیچھے سے مانگو وَلَا تقرب اس دینا وہ تمام ذرائع جن کا اینڈ وہاں ہوتا ہے اس پر مت چڑھو جاؤ گے تو مبتلا ہو جاؤ دیکھتے نہیں آپ فرمایا جوان مرد اور عورت دو ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے یعنی وہ دو نہیں ہوتے تیسرا ایک ہوتا ہے لائن مین کنیکشن میں لانے والا آنکھیں لڑاتا ہے پھر دل لڑاتا ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا کر کے تو وہ پھر نمبر ڈائل کر کے دیتا ہے لہذا دو مت بیٹھو اسی طرح فرمایا بستر الگ کر دو بچے جب تھوڑے سے شعور والے ہو جائیں دس سال کے بچے کا فرمایا بستر الگ کرو دس دس سال کے بچے اکٹھے مت سلاؤ اور اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو تعدیب کرو دوسرا امتحان کروایا اختیار والا آدم علیہ اسلام فیل ہو گئے وہ آدم اور ابا ہُوا وا پتا چلا کہ یہ کیمسٹری وہاں کام نہیں آتی ہے روزہ رکھنے میں کیمسٹری کا کوئی کام نہیں اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے ایک تجربہ کروانا تھا اللہ تعالیٰ نے اور بتانا تھا کہ یہ امانت کتنی خطرناک ہے اور بندے کے اپنے اوپر چھوڑ دی جائے اور وہ بندہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں نہیں سنبھال سکا نبیوں کو معصوم پھر عصمت جبری عصمت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کی لیکن ایک بات فرمائے دیکھا تم نے فہما فَمَن تَبِعَ فمن فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے انسٹرکشن آئیں گی فَمَن تَبِعَ ہدایا جس نے فالو کیا میری ہدایتوں کو خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے لیے کوئی نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ کوئی حزن بہی ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جو کتاب نازل ہوئی الا صوب السلام سیف پیس محفوظ رستوں کی طرف جنت میں جانے کے لیے یہ راستہ بڑا محفوظ ہے جیسے کوئی آدمی دوسرے آدمی کو جو جانتا نا تو بتاتا نا فلان رستے پہ اگر آپ جائیں تو رش بھی کوئی نہیں ہوتا ٹریفک بھی کوئی نہیں ہوتی ٹریفک سگنل بھی اتنے کوئی نہیں ہیں اور پٹرول پمپس وغیرہ بھی ہیں اس رستے پہ بین وہی چیز صوبہ سلام سلامتی کے رستے جن کے ذریعے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے اور ورنہ پرانے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو مختلف رستوں پہ ڈاکو ہوتے تھے اب بھی یہ اپر جیل کے کنارے کنارے آپ آئے اگر منڈی باول سے راول پنڈی تو خطرہ ہوتا ہے کہ رات کو لوگ لوٹ لیتے ہیں ایک طرف نہر ہوتی ہے گاڑی کہاں جائے گی تو اکثر و بیشتر کوچیز کو لوٹ لیتے ہیں لہذا لوگ اس رستے سے نہیں آتے اسی طرح ہر علاقے میں کچھ سندھ کے اندر ایسے علاقے ہوں گے جگہ پہ ہو جو دن کو تو محفوظ ہوں رات کو محفوظ نہیں ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پہ غور کیجئے ذرا پھر میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں آپ نے فرمایا ترق علی کم المہجت لوگوں شاید اگلے سال میں اور تم اس میدان میں اکٹھے نہیں ہوں گے میرا جاب اوور ہو گیا ہے. مجھے جانا ہے لیکن فکر مت کرو میں تمہیں اس رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں مہجت البئی تم اگر میری باتیں مانتے رہو اپنی آنکھیں بند بھی کر دو تو تمہیں ٹھو نہیں لگے دوبارہ سے ابھا بھی آتے ہوئے آپ کے اپنی گاری کی اپنی گاڑی کی لائٹیں بند بھی ہو تو سٹریٹ لائٹس اتنی ہیں کہ آپ گاڑی کہیں ٹکراتی نہیں یہ ہے مہت البیضا الفاظ کیا فرمائے لئی کا نہارے یہ رات کو بھی اتنا محفوظ ہے جتنا دن کو شیطان رات کو بھی وار نہیں کر سکتا ڈاکو نہیں تمہارا ایمان لوٹ سکتا شرط یہ ہے ما ان تمسک تم کہ تم ان دو ٹریکس کو پکڑ لو کتاب اللہ و سنت اللہ کی کتاب میری سن تو اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فلاں رستہ جو ہے وہ محفوظ ہے کوئی چور نہیں کوئی ڈاکو نہیں وہاں پانی وانی چاہیے جانوار جانور کے لیے وہ بھی مل جاتا ہے چارہ بھی مل جاتا ہے ڈاکو بھی کوئی نہیں اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ سبیل السلام ہے سلامتی کا رستہ میں جن چیزوں کی طرف تمہیں بلاتا ہوں وہ سب السلام ون ظلمات میں تمہیں جو بھی تمہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے اندھیرے میں مت جاؤ و اللہ جی نے کافارو او لیا احمد تاوت یخرجو نہ نور ظلمات روشنی سے اندھیروں میں تاغوت لے کر جاتا ہے بندے کو اسلام تو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتے یہ الگ بات ہے کہ اب کسی کو اندھیرا روشنی لگنے لگ جائے اور روشنی اندھیرا لگنے لگ یورپ کی چکا چواند انہیں روشنی نظر آتی ہے افغانستان کے حالات انہیں اندھیرا نظر آتی حالانکہ یہ روشنی ہے وہ اندھیرا اور یہ اندھیرے آخرت کے اندھیرے تو آدمی کو گائڈ کرنا کہ یہ سلامتی کے رستے رستے کا استعمال کے صبح بول اب رستہ تو ایک ہے جنت میں جانے والا لیکن اس ایک مین روڈ کے اوپر اس ہائی وے پر جنت جانے والی اس موٹر وے پر چھوٹے چھوٹے ڈھیر سارے انٹرچینجز مثلا کوئی ماں باپ کے ذریعے کوئی بیوی کے ذریعے کوئی اولاد کے ذریعے کوئی مال کے ذریعے یہ انٹر چینجز ہیں یا آپ اس رستے پر چڑھ جائیں گے یا نکل جائیں گے اس رستے اسی لیے فرمایا زی نو انواد کما اولاد کمادم فہ ضرو دیکھو تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں یہ ندان دوست ہیں اصل خبردار ہو کر رہا کرو آپ جا رہے ہیں دوسرے ٹریک میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہے گھر والی آپ پہنچے نشارے پہ اسے یاد آیا یہاں سے کوئی کپڑے لینے فورن اس نے کہا اچھو ہی مڑ جاؤ پھر حالانکہ وہ دوسرے ٹریک سے آپ ڈیوٹر نہیں لے سکتے لیکن چونکہ آرڈر آیا جی ایچ کے او سے آپ نے فورن گمایا پچھلے نے گاڑی مار دی یہ ہے اس نے دشمنی سے نہیں مروائی وہ تو آپ کا پلا کرنا چاہتی تھی پیٹرول بچانا چاہتی تھی اگلی بار نہ یا اگلے اشارے سے پلٹ کے نہ ہے بس یہیں سے گھما لیں آپ یہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے سوچنا آپ کا کام ہے اس کا سوچنا کام نہیں ہے وہ تو جموں میں آئے نا کہہ دے گی یا کہیں جا رہے ہیں آپ اور اس نے ایک دم اسے کوئی چیز یاد ان کا ذرا ذرا روکے جی رکنا رکنا رکنا آپ نے بریک مار ایک دم پیچھے سے گاڑی لگی کا کام تھا شیشہ دیکھنا پیچھے گاڑی تو نہیں بریک مارنی بھی ہے کہ نہیں مارنی. شوتا جو صاحب جا کے بیٹھ کے ٹرائی لیتا ہے وہ بیوی والا کردار ادا کرتا نہ کہتا اچھے کھلا رہو بھائی پہلے لیتا ہے کہ بیوی کے کہنے سے کھڑی نہ کر لو کہیں گما نہ لو بلکہ اپنا حساب کتاب رکھ یہ ہے اولاد یہ ہے بیوی اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ارجال و کوا مون آلام نے جنرل سیکٹری تم ہو نا پارٹی کے قیم کس کو کہتے ہیں سیکٹری جنرل جنرل سیکٹری جو ہوتا ہے تو کئیم کہتے ہیں. قوام اس کی جمع ہے ارجالو قوام نسا مین آر ویمین مین آر مینیجر مینیجر ہو جنرل سیکٹری ہو تمہارا کام ہے فیصلہ کرنا اللہ نے تمہارے ریٹیفائی کرنا اس کے آرڈر کو اس کی بات کو تمہارے ہاتھ میں دیا فہضروں تو خبردار رکھتا ہوں تو یہ مختلف انٹر چینجز ہوتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص اور ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور پھر وہ جنت میں نہیں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ تیرے گھر میں کھلنے والے جنت کے دو دروازے تو جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں چلا جائے یعنی اتنی ایاشی گھر میں ایئرپورٹ بناؤ جنت کا دروازہ گھر میں کھلا ہوا لیکن جنت کے بارے میں فرمایا نہ ہوا افتل جنت مکار جنت ناپسندیدہ چیزوں کے, کے اندر لپیٹی ہوئی جنت کے اوپر آپ دیکھیں کسی کو کچھ اب ہدیا دینا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک اضافی جو ہے وہ گفٹ پیپر چڑھا دیتے ہیں چمکیلا سے نار بشہوات جہنم کے اوپر جو چڑھایا ہوا ہے نا پیپر پیکنگ پیپر بڑا اٹریکٹو ہے دوڑ کے جاتے ہیں چلتے ہیں وہیں پہ ہماری لتا بھی ہوں گی نور جہاں بھی ہوں گی دل بہلائیں گے بشہوات شہوا کہتے ہیں وہ جو ہم فیورٹ فیورٹس یہ ہے اس کا یہ ترجمہ ہے ادھر مائل ہوتا ہے بند وہتل جنت بل مکارہ جنت جتنی اچھی جگہ ہے اس کے اوپر جو پیپر چڑھایا ہے وہ مکارہ والا ہے بڑا جبر کر کے ادھر آدمی جاتے اور دال پکی ہوئی ہو مزےدار بھی ہو تو بار بار وہ آگے کرتے رہتے دوسری کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑ ہو سکتا ہے یہ اسے ٹھیک ہے چونکہ جنت بہت اعلی جگہ ہے بہترین جگہ ہے لہذا وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں اس کا اس کے اوپر پیپر لپیٹ دیا ہو فٹ اب طبیعت ادھر جاتی نہیں زبردستی لے جانی پڑتی ہے کسی پر اعتبار کر اللہ جی یؤمنون بالغیب کسی نے کہا ہے کہ جنت نام کی کوئی جگہ ہے اور وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ مٹی بننا پڑے گا پھر اٹھیں گے کسی پر اعتبار کر کسی کے وعدے پر اعتبار کر لیکن طبیعت ادھر آتی نہیں غالب نے سوفی سر سچ کہا کہ جانتا ہوں سوال میں زور پر طبیعت ادھر نہیں آتی اس طبیعت کو ادھر لانے کے لیے بندے کو یہ کورسز کروائے جاتے ہیں یہ روزہ کیا ہے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے کھانے پہ دل بھی کرتا ہے پانی سامنے پڑا ہے پیاس لگی ہوئی ہے کیوں روکا تاکہ تمہیں اپنے اوپر کنٹرول کر کے گاڑی اس طرف لے جانے کی عادت پڑ جائے جہنم کی طرف خود بخود چلی جاتی ہے گاڑی کو سیدھا رکھنا ہو آپ نے تو آپ کو سٹیرنگ گھمانا پڑتا ہے ٹکر مارنے کے لیے سٹیرنگ گھمانے کی ضرورت نہیں ہاتھ ہٹا لیں سٹیرنگ سے میرے خیال میں کچھ سو میٹر بھی نہیں جائے گی چڑھ جائے گی کھجور پہ کسی سیدھا رکھنے کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تزکیے کی ضرورت ہے قد افلا امن زکا وقد و من خواب دانت صاف کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ ڈی کے چڑھانے کے لیے اور الی چڑھانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہفتے بعد خود ہی چڑھ جاتی ایجوکیٹ کرنا اسٹیلنگ اپنے ہاتھ میں رکھو اور جبرن بھی اس کو لے کر چلو اس رستے صبح السلام. سلام سلامتی کے رستے یہ رمضان اس کے لیے آیا یہ انہی تدریبات انہی ایکسرسائزز میں سے ایک ایکسرسائز لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویہ تکوا پیدا ہو جائے اسی کو کہتے ہیں تقویت اسی کو کہتے ہیں ٹیوشن اسی کو کہتے ہیں ریمیڈی یہ ساری تمہاری ریمیڈی کلاسز ہیں یہ ٹیویشن ہے عربی میں اس کو تقویہ کہتے ہیں، تاکہ تمہاری صلاحیت میں اضافہ ہو وہ اختیار والی امانتا میرا اختیار ہے میں پانی پی لوں نہ پیوں تو دیکھ رہے کہاں کہاں دیکھے گا کوئی تو اختیار کو مجھے کوئی آدمی بھی نہیں دیکھا آدمی پانی پی سکتا لوگ دیکھیں گے وضو کر رہے اسے کیا پتہ کہ آدھا پانی باہر جا رہا ہے جو منہ میں کلی کر رہا ہے آدھا اندر جا رہا ہے آدھا باہر کسی کو کیا پتا پی نہیں سکتا لیکن وہ نہیں پیرا تو کس چیز کی ریئرسل ہو رہی ہے کس چیز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ کسی کو پتہ لگے یا نہ لگے تمہارے اندر یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ میرے رب کو پتا کسی کو پتا چلے یا نہ چلے تیرے اس کپڑے کی قیمت اصل قیمت کیا ہے کتنا بھی ان آدمی اور بھولا آدمی تیرے ٹائے چڑھ گیا ہے تو قیمت تو وہی بتا یہ نہیں کہ دیکھا بندے کو تجربہ کوئی نہیں ہے تو کہا یہ پنجا پچاس دیروں کا میٹر ہے اور جب وہ کوئی دوسرا تجربے کار آ گیا اس نے دو چار دفعہ جناب وہ بحث موازا کیا تو فوراً کہ چٹری کا بیس روپئے دے دو یہ غلط وہ جھوٹ پہلے کیوں نکلا تجارت مسلمان کی یہ تو نہیں ہوتی یعنی کھڑے کھڑے تین چار زبانیں بدلی ہو گئی تو پہلے کیوں نہیں وہ قیمت بتا جو تمہیں سوٹ کرتی ہے اس کا دل ہے تو لے نہیں تو جائے اگلی دکان اسی طریقے سے نماز کسی کو کیا پتا کسی نے وضو کیا یا نہیں کیا کوئی گیج لگا ہوا کسی کے ساتھ یا کوئی انڈیکیٹر ہے ریچارجبل ٹارچ لگی ہو تو لائٹ جل رہی ہوتی ہے پتا چارجنگ پہ لگی ہے کوئی نشانی ہوتی ہے فل ہو جائے تو بھی نشانی جی گرین لائٹ جل رہی ہے پتا چل گیا جی بس فل ہو گئی پٹا دو بندے کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے نہیں اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے تاکہ اس کا ایمان پختہ ہو جائے کسی کو پتا ہو نہ ہو میرے رب کو پتا ہے اور وزیر ٹوٹ جاتا اور بندہ سفید توڑتا ہوا باہر نکل جاتا اب یہی آدمی جو وضو کے بارے میں اتنی رب کی پابندی کرتا اور اتنا ڈرتا ہے جب مسجد کے باہر سے جوتا اٹھاتا ہے تو نہیں ڈرتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اس اختیار کو بانٹ دیا دو عبادات اور معاملات میں اور مومن کے معاملات بھی اس کی عبادت ہوتی ہے بڑا ظلم کیا ہے جس نے تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے علم علم ہمارے ساتھ بہت بڑی سازش کی اس نے کہا جی یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیاوی ہے حالانکہ سارے علوم علم الہی اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہوتی تو آج ہم میزائل جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے دنیا ہم سے لے رہی ہوتی ہے ہم نہ کسی کی منتیں کرتے ہم نہ جھکتے مدارس کے معاملے میں ہم کتنے خود کفیل ہیں دوسرے ممالک کے لوگ آ کے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں دینی مدارس دوسری طرف ہم جاتے ہیں. تو جو علوم ہے تمام علوم کو اللہ تعالی ریفر کرتا ہے اپنی طرف فرمایا جو تم اپنے ہاؤنڈ اور ہاکس کو سکھاتے ہو کتوں اور بازوں کو سکھاتے ہو شکار کرنا یہ بھی رب کے علم میں سے سکھاتے یس النا کا ماضا او اللہ یہ بات ہوا ما الم تم منل جوار کتوں کو ہاؤنڈز کو مقلبین تو مما علمکم اللہ تم اللہ کے علم میں سے کتوں کو بھی سکھاتے ہو کارپینٹر کا کام سکھایا تو اللہ نے فرمایا وس نہ کا بے آنا یہ نہ ہماری ڈرائنگ اور ہماری ہدایات کے مطابق ہمارے سامنے بناؤ کشتی اللہ بتا رہا ہے اتنی لینتھ لینی ہے اس کو اس زاویے سے رندا مارنا ہے ایسے کرنا ہے پھر ایسے لگانا ہے کشتی اپنے اللہ اس کو کہتے میں میری بئی کے ذریعے کشتی بناؤ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذرا بلٹ پروف بنانی سکھائی تاکہ نیزا اثر نہ کرے فرمایا وہ اللہ نہ صنعت ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس بنانا سکھایا ہم نے سکھایا استاد کون ہے اللہ کام کیا سکھا رہا درزی کا درزی اس کو اللہ کا دیا ہوا سمجھے گا تو امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرے گا نا اور اگر سمجھے گا کہ وہ جو مولوی صاحب پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ اللہ والا یہ کسی دوسرے کا ہے لہذا اس میں دیانت کی ضرورت کوئی نہیں تم حال چلاتے ہو زمین سے متعلق جو بھی تمہاری نالج ہے وہ تمہیں اللہ نے دی بڑی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ یہ جب ہم نے دو میں بانٹا عبادات اور معاملات تو عبادات کے بارے میں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی کے اختیار میں آتا ہے اس کی مرضی وہ کہتا فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ٹھیک ہے جی ویری موسٹ ویلکم ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں حالانکہ جس چیز سے وضو ٹوٹا ہے وہ تو ہم نے اس کو تو ہم نے وضو کرایا ہی کوئی نہیں اور ریت خارج ہوئی وضو ٹوٹ گیا تو جو وضو ہم نے جا کے بنایا اس میں استنجا کیا پھر ہم نے کوئی نہیں لیکن اللہ کہتا اچھی وہ کہتا فمسا ہو گئے او سکمار جو کمر کا بین کر لیتے ہیں ہم اس کا اختیار مانتے عبادات میں فون کر کر کے مولوی سے پوچھے ہیں اس وجہ سے روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا ویکسین لیا روزہ ٹوٹ تو نہیں کیا بلڈ دے کے روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا صبح فلاں کام کرنا روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا لیکن تجارت کے معاملے میں دیگر معاملات معاملات میں نہیں پوچھنا اس لیے کہ اس پہ ہم نے ریزرویشن رکھی ہوئی ہے ہم نے طے کیا کہ اتنی زندگی ہم نے اللہ تعالی کے حوالے کرنی ہے اور اتنی زندگی ہم نے اس کے احکامات سے باہر رکھنی ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنی سہولت کے مطابق یہ طے کیا ہے کہ مجھے کتنا اسلام کھانا چاہیے جو بعد میں تکلیف نہ دے خود ہم ایسے ہر ایک نے اسلام لینے کے لیے اپنا فلٹر لگایا ہے جیسے مختلف قسم کے فلٹر ہوتے کوئی زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو زیادہ وائرس باہر رکھتا ہے وہ برطانیہ والا سفید سستا ہوتا ہے تو تسلی دل کو رات یہ فلٹر لگا ہوا ہے اسی طرح ہر بندے نے اپنا فلٹر لگایا جس میں سے اسلام فلٹر ہو کے اس کے گھر میں آئے ایسا اسلام نہ آئے جس سے اس کی نوکری کو خطرہ ہو اس کی انکم کسی طریقے سے جو ہے اس, پہ اس پہ کسی طرح کوئی وہ ہارٹ اور ہام ہو اس پہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے ایسا اسلام نہیں چاہیے ہم میں سے ہر ایک نے یہ طے کر کے حالانکہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جس کا اختیار باقی رہتا وہ مسلمان کوئی نہیں ہوتا جب تک آپ پورا قبضہ چھوڑے نہ ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوتی ما کان عل من ولا مومنات ایزا قدا اللہ ہو و ان یقون اللہ ملخی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا نہ کوئی عورت مومنہ ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کی حالت یہ نہ ہو کہ اللہ اور رسول اس کی زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں فیصلہ کر دیں اضافہ فیصلہ کر دیں ججمنٹ دے دیں اللہ اور اس کا رسول من امر ہم چل کے فرمایا ان کے معاملات میں عبادات میں نہیں صرف افیئر ہمارے ذاتی ان یکون اللہ الخیارہ کہ ان کے پاس کوئی اختیار کوئی سے رائٹ آف سے کوئی آپشن کوئی باقی رہ جائے خیارہ آپشن ما کان علی مؤمنین وَلَا مومنا اختیار ہے تو مومن اور مومنہ نہیں اور مومن اور مومنا ہے تو اختیار کوئی نہیں اچھا اس کی جب ریہرسل کروائے گی ایکسرسائز کروائے گی پریکٹیکل کروایا گیا اس کا تو روزے میں صبح سے شام تک بیوی بی آپ کی رسٹرکشن ہے نہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہوا کہ وہاں اللہ کا حکم چلتا ہے حج پہ گئے فرمایا احرام باندھا ہوا پہلے کہ یہ کپڑے اتارو یہ کپڑے دیوارے ہیں تمہارے درمیان اس کندورے نے سلوار قمیض اور کندورے کے درمیان اتنی بڑی خلیج ہے بوائنگ سات سو ستتر بھی اس کو پار نہیں کر سکتا یہ پینٹ شرٹ اور اس کے درمیان یہ کپڑوں کی خلیجیں ہیں کپڑوں نے بندوں کو بندوں سے دور کیا ہوا فرمایا اتار کے آؤ کوئی طائف پہ اتار دو کوئی زلحلیفہ میں اتار دو کوئی فراہ جگہ اتار دو اتارو یہ کپڑے دو چادریں پہن کے آؤ جن پہ سلائی نہ ہونے چاہیے اب جوں وہ کپڑے اتر گئے آئیڈینٹیز ختم ہو گئی نہ کوئی مصری رہا نہ کوئی پاکستانی رہا نہ کوئی ارب رہا نہ کوئی اعظم رہا نہ کوئی امیر رہا نہ کوئی غریب رہا وہی ساڑھے تین درم والا جو ہے وہ جو انہوں نے کپڑا پہنا ہوئی وہی تو لیا اس نے بھی پہنا ہوا مدیر نے بھی وہی اس کے چپراسی نے بھی پہنا ہوا ایک کر دیا اس نے اتنی بکت ہے کہ ایک کپڑا تمہیں کہاں لے جاتا ہے تمہیں رب نے وہاں پریکٹیکل سبق دیا کہ تم سارے ایک ہو یا ایو الناس سو انا خلکنا کو انزا کر انو انسا اے انسانیت ہم نے تمہیں ایک میل اور ایک فی میل سے پیدا کی وجالنا کم شعبہ قبائل یہ جو قومیں قبیلے کنبے بنائے ہیں یہ اس لیے بنائے کہ تمہارے لیے تعارف میں آسانی ہو جائے صرف ایک وجہ ہے ڈھیر سارے نام آئے ہمارے اسماور جال میں ایک ہی نام ہے چھ پیج ایک ہی نام کے بھرے ہوئے پہچانے کس طرح جاتے ہیں فلاں کبھی لے یہ فلاں کبھی لے یہ فلان کبھی لے یہ فلان کبھی لے کے پہچانے جاتے نا لیتا ہوں صرف انٹروڈکشن کے لئے اونچا نیچا ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں اعلی ادنا ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں ان اکرمکم اند اللہ اتکا اونچا تمہارے رب کے نزدیک وہ ہے جو تکوے میں اونچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اسی کو مزید وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا لا فضلا الربی علی آجمی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ولا لال علی الاسود اور نہ کسی گورے چٹے کو کسی کالے پر حاصل ہے اللہ بے ہاں تکوے کی وجہ سے فضیلت ہوگی ہو سکتا ہے کہ کالا تقوے میں زیادہ تو گورے چٹے پر فضیلت لے جائے گا اجمی تقوے میں زیادہ ہے تو عربی پر فضیلت لے جائے گا کل کملے آدم آدم امنتراب تم سب آدم کے بیٹے اور آدم مٹی سے یہ فضیلتیں کہاں سے آ گئیں یہ کاسٹ سسٹم کہاں سے آ تمہارے میں? تو احرام جب پہن لیا پابندی لگا دوں ناخن نہیں کاٹنا ہے بھائی بال نہیں کاٹنے جوں نہیں مارنی ہے خوشبو نہیں استعمال کرنی ہے سر نہیں ڈھانکنا ہے آدمی وہاں اتنا مسکین بنا ہوا ہوتا ہے بندہ تصور نہیں کر سکتا یہ بندہ واپس جا کے پھر پھر آن بن جائے اتنا پابند اتنے اتنے ناخن ہوئے ہوئے ہیں، زیادہ تو ان بیچاروں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی شیف بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ مصیبت میں اب جنہوں نے جی ٹو مار کے صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے چائے پینے سے اور وہاں چار پانچ دن لگ گئے جب ان کا ہاتھ لگتا ہے تو نیند کھل جاتی ہے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اب کیوں نہیں کاٹتے ہو اگر یہ داڑھی تیری ہے اب کیوں نہیں کاٹتے اب یہ اللہ کی ہو گئی ہے صرف پانچ دن کے لیے کھجورے لے کے وہاں سے آتے داڑھی لے کے کیوں نہیں آتے ناخن نہیں کاٹتے اب ناخن بھی اللہ کے ہو گئے اب اللہ کا حکم چلنا شروع ہو گیا بال نہیں کاٹنے اب بال بھی اللہ کے ہو گئے اللہ کہتا جو میرے ولی ہوتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے یہ ان کی آنکھ کی گارنٹی آنکھ ان کی ہوتی مرضی میری ہوتی تو ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے وہ یادہ ہو اللہ جی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وہاں پہ ہماری حالت یہی ہوتی ہے لیکن وہ جب ایکسرسائز پوری ہوتی ہے تو جب نکلتے ہیں وہاں سے تو پھر جیسے تھے میں دو تین دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک جنون آیا تھا کسی زمانے میں کہ انگریزی جو بھی اصطلاحات ہیں ہماری ان کو اردو میں ڈالا جائے حالانکہ اردو میں ڈالیں گے تو بھی وہ کسی نہ کسی زبان میں سے ہی ہوگی اب فریج کی کیا اردو ہے انگریزی میں بھی فریج ہے اردو میں بھی فریج ہی ہے لوگوں نے اس کے نام رکھ لیے ہمارے یہاں ریڈیو ریڈیو ہی ہے انہوں نے نام رکھ دیا آکاشوانی ٹی وی ٹی وی ہے وہ کہتے دور درشن ہمارے اوپر ایک جنون آیا تو ہم نے اس کو تبدیل کرنا شروع کیا جنواز فورس کی ٹریننگ ہوتی تھی تو جو صاحب ٹریننگ دیا کرتے تھے اس میں اٹینشن کے لیے وہ استعمال کیا کرتے تھے ہوشیار باش یہ فارسی کا لفظ وہ کہتے باش تو اٹینشن اور سٹینڈ ایٹ ایز کے لیے وہ استعمال کرتے تھے جیسے تھے اور آدمی فوراً ڈیلا ہو جاتا جو ہی ہم جناب علی بال منڈا کے طوافے کر کے واپس آتے ہیں تو جیسے تھے اب وہ اٹینشن ختم ہو گیا اب ہم سب اختیارات ہمیں واپس مل گئے ہیں اب ساری میری مرضی شروع ہو گئی اور قربانی دینے کے بعد سب سے پہلے داری کوئی قربان کر تین چار دن اگر سیب ڈالی تھی جب کوئی چیز کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے تو وہ جب چیز سامنے آتی ہے تو وہ ایونٹ بھی سامنے آ جاتا بندے تو جب آدمی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اور ایڈ کرے آپ سے کہ اب میں پیچھے تو جو ہو گئی ہو گئی اب میں نہیں آپ آب, اب میں شیو نہیں کروں گا وہ جب بھی داری کو ہاتھ پھیرے گا نا اسے مدینہ یاد آیا کرے گا وہاں رکھے یہ وہ توحفہ ہے آپ زمزم ختم ہو جائے گا کھجوریں ختم ہو جائیں گی تصویاں لوگ لے جائیں گے ٹوپیاں لوگ لے جائیں گے تیرے پاس ایک ہی چیز رہ جائے گی کوئی نشانی تو رہے گی ایک صاحب تھے جو کہا کرتے تھے میں نے یہ مواجہ شریفہ کے سامنے قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول پچھلی جو ہوگی سو ہوگی آئندہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ مجھے دیکھیں گے تو اپنی شکل کا پائیں گے میں انشاءاللہ یہ نہیں کروں گا یہاں آتے ہوں تو آدمی جو ہی اختیارات واپس ملتے ہیں، فورن کراپٹ ہو جاتا تھا وہاں تیری بیوی تیری بیوی نہیں رہتی تیرے ناخن تیرے ناخن نہیں رہتے کسی اور کی مرضی چلتی تیرے بال تیرے بال نہیں رہتے کسی اور کی مرضی چلنا شروع ہو جاتے وہ تمہیں وہاں یہی تو پریکٹیکل کرا رہا کہ وہاں جا کے بھی تھی غلام رہتا ہے تیرے بال بھی گلام رہتے ہیں تو وہاں جا کے خدا نہیں بن جاتا تو مالک نہیں بن جاتا تو جس طرح یہاں امین ہے اسی طرح وہاں بھی امین رہتا مالک میں ہی ہوں تو میں صرف ایک دفعہ شو کروانا ہوتا ہے اللہ کو کہ دیکھو میرے کتنے اختیارات ہیں میں چاہوں تو زندگی بھر کے لیے وہی پابندیاں لگا دوں جو مکے میں لگائی زندگی بھر کے لیے وہ کہے کہ دو چادروں میں رہنا ہے بدھ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے بدھ جو ہیں دو چادروں میں رہ رب ساری زندگی یہ پابندی لگائے تو لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کوئی لا سکتا ہے اس کے خلاف یعالو ما یا شاہ و یا جو جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے بادشاہ ہے. وہ تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اختیارات اس کے دیکھو تمہارے ناخنوں سے لے کر تمہارے بالوں تک چلتے ہیں اور اس کا کرم دیکھو تمہیں کیسے اس نے چھوٹ دی ہمیں ذرا سا اختیار مل جائے ہمیں ذرا سا اختیار مل جائے تو کام نہ بھی ہو تو صاحب یہ چاہتا ہے کہ جب وہ دفتر میں آئے تو بندے سارے مجھے بیزی نظر آنے چاہیے اور اٹھ کے کھڑے ہو جانے چاہیے اور ادھر وہ کہتا ہے ان نلے نفس حقن تیرے نفس کا بھی تیرے اوپ حق ہے کبھی سو بھی لیا اختیار دیکھیں اختیار کیا مانت یہ رمضان کی جو ایکسائز ہے وہ اس لیے کہ ہمیں اختیار کو استعمال کرنا آ جائے زبان کو کنٹرول کرنا آ جائے منہ کو کنٹرول کرنا آ جائے کانوں کو کنٹرول کرنا آ جائے آنکھوں کو کنٹرول کرنا آ جائے روزہ ان سب چیزوں کا ہوتا ہے ہم نے تو صرف منہ کا روزہ رکھا ہوا اور منہ میں بھی صرف کھانے پینے کا روزہ رکھا ہوا ہے باقی تو سارا کام چل رہا ہوتا سائڈ بزنس ہو رہا ہے روزہ تو ان سب چیزوں کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین کو بڑی تکلیف ہوگی روزہ بہت تکلیف دے رہا تھا ان کو پتا چلا جی وہ تو مرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ روزہ اتنی تکلیف نہیں دیتا آپ کو پتہ ہے جہاں جتنا زیادہ زنگ ہوتا ہے وہاں زیادہ زور سے رگمار مارا جاتا ہے۔ جہاں تھوڑا ہوتا ہے موٹا موٹا مارتے ہیں ایک نمبر چلو جو بندہ زیادہ گناہگار ہوتا ہے روزہ تکلیف بھی زیادہ اسی کو دیتا ہے بلیچ وہیں ڈالی ہوئی ہوتی ہے کوچ ایسے ہوتے ہیں جو پانی سے دھل جاتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صابن اور سرف کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ایکسٹرا بلیچ بھی ساتھ ڈالنی پڑتی تب جا کے داغ اترتے تو جتنا زیادہ مانجا لگے سمجھ لو کہ یہ اندر سے زنگ نکل رہا آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ روزہ اتنی تکلیف نہیں دیتا انہیں کیا ہوگا بلا کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ٹھیکرا دیا اور فرمایا کہ کہہ کرو اس کا. اس نے انگلی دی اپنے گلے میں کہتا. آدھا ٹھیکرا خون اور گوشت کے لوتڑوں سے بھر گیا آپ نے وہی ٹھیکرا دوسری کے آگے کر دیا کہ تم بھی کرو اس نے بھی کی اور پورا ٹھیکرا بھر دیا خون اور گوشت کے لوتڑوں سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موج وہ جو مثال اللہ نے دی ہے کوئی تن غیبت کرنے والوں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اور حضور نے مہاراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چھری کانٹے سے کاٹ کاٹ کے انسانی گوشت کھا رہے اس چیز کو دنیا میں دکھا دیا آپ نے فرمایا تمہیں روزہ تکلیف نہیں دے رہا تھا یہ گوشت تکلیف دے رہا ان عورتوں نے اللہ کے حلال سے تو روزہ رکھا یعنی حلال چیزیں نہیں کھا رہی ہیں یہ پانی نہیں پی رہی ہیں کھجور نہیں کھا رہی ہیں آبے زمزم نہیں پی رہی ہیں دودھ نہیں پی رہی ہیں حلال سے روزہ رکھا ہوا اور دیکھو حرام سے انہوں نے اس کو افطار کر لیا گوشت سے وہ بھی بھائی مسلمان بھائی کے گوشت وہ دونوں کہیں بیٹھی نہ کوئی زیر بیس آ گئی ہوگی کوئی بس تو اس کا گوشت کاٹ کے کھا لیا انہوں تو ہمارا روزہ ایسا ہوتا ہے رمضان میں زبان پر کنٹرول ہوتا ہے نہیں ہو کوئی کنٹرول ہوتا ہے نہیں کانوں پہ یعنی کوئی ہم نے اپنا مینوں بنایا ہے کہ ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے آنکھوں کو اور کہاں کا استعمال کرنا اور کانوں اور زبان کو اختیار ہمارا پوچھا تو ہم سے جائے گا نا اس کے بارے میں کسی آدمی کے پاس پینسلیں ہونا جو کیئر ٹیکر ہو اور اسے ملیں اسکول کی طرف سے ویا, کسی ادارے کی طرف سے پینسل اور سٹیشنری ملے تو وہ کسی کو جب پینسل دیتا تو لکھ کے دیتا اور ریکارڈ رکھتا ہے کہ جناب فلاں, فلاں اتنی ایشو ہوئی اتنی مجھے ملی تھی اور اتنی ایشو ہو گئی اور اتنی باقی ایک پینسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی کان دے دی زبان بدن اختیارات کہیں کوئی ترتیب رکھی ہے روزہ اس کا نام ایجوکیٹ کرنا ان کا ظلومن ظلم ظلوم ظلم کیا ہوتا چیز کو اس کے محل سے دوسری جگہ رکھنا وغ ال اشیا ہو ال یہ ظلم ہے